ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم آج ہمارا کلینکل سائیکالوجی کی سیریز کا یہ بارہواں لیکچر ہے اور آج کے لیکچر میں میں بات چیت کرنی چاہوں گا کانسیپٹ آف ایبنارمل بیہیویر پہ اور مینٹل النیس پہ آپ کو جیسے پتا ہوگا کہ ایبنارمل بیہیویر جو ہے یہ سائیکالوجسٹ کے لیے ایک بہت بڑا ایریا آف ایشو اینڈ کنسرن رہا ہے کیونکہ جیسے آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر سے بھی کہ سائیکولوجسٹ جو ہیں وہ اوور دا ڈیکیز ان کی کوشش یہی رہی ہے کہ جو سائیکولوجیکل تھیوریز اور پرنسپلز جو ہیں ان کی بیسس پہ وہ بہتر سے بہتر طور پہ مین کائنڈ کی انسانیت کی ایک قسم کی کو کنٹریبیوٹ کر سکیں وہ ان کی کوالٹی آف لائف کو بہتر کر سکیں لہذا شروع میں تو ایک زمانہ تھا آپ کو یاد ہے کہ جب کہ جب کوئی بھی انسان کسی بھی ایموشنل ڈسٹربنس سے یا سائیکولوجیکل پرابلم سے وہ سفر کرتا تھا یا ڈسٹرب ہوتا تھا تو اس کو اکثر دیکھا جاتا تھا کہ بھئی یہ تو اس کے کسی گناہ کی سزا اس کو مل رہی ہے تھینک گاڈ ہم اس ایج سے اس زمانے سے نکل آئے ہیں اور اب ہم اب ہم اس کو کسی دیمن کا یا کسی ایسی کوئی بد روح کی پردرشن کی وجہ سے ہم نہیں کہتے کہ یہ بیماری ہے یا یہ کنڈیشن ہے بلکہ اب ہم ہماری جو سوچ ہے وہ کافی ایوالو ہو گئی ہے اور اب ہم اس کو ایک جس طرح اور فزیکل النیسز ہیں یا ڈیزیز ہیں اسی طرح سائکیٹرک النیس بھی یا سائیکیٹرک ڈیزیز بھی جو ایک جو کو بھی ریکگنائز انسانیت نے کرنا شروع کر دیا ہے اس کے ساتھ کلینکل سائیکالوجسٹ کا کسی حد تک کام آسان بھی ہوا کہ کم از کم ایک صحیح انداز سے انسانی کنڈیشن کو بیہیویئر کو سوچ کو تھاٹ کو دیکھنا شروع کر دیا ہم نے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک ایلیمنٹ آف ریسپانسبلٹی ٹو ہیومن ویلفیئر جو ہے وہ بہت بڑھ گیا اب جو ایک بہت بڑا سوال جو پیدا ہوا ہمارے لیے جو اس فیلڈ میں کام کر رہے ہیں وہ یہ تھا کہ اچھا ہم نے کس کس کرائٹیریے کو یوز کرنا ہے یا کس طریقے سے ہم نے ہیومن بیہیویئر کو دیکھنا ہے اور ہم ہمیں ہمیں ہم اسے ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے ہم کیسے یہ ڈفرینشیٹ کریں گے کہ یہ بیہیویر جو ہے یہ نارمل ہے یا یہ اب نارمل ہے تو یہ ڈفرینشیشن اف نارمل اور اب نارمل بہیویئر جو ہے یہ ایک بہت پیچیدہ سا مسئلہ بنا رہا ہے ہمارے لیے اور اس کو مختلف انداز سے پھر ہم نے دیکھنے کی کوشش کی اس میں ایک چیز میں اب بتاتا چلوں کہ اس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہ آیا بیہیویر نارمل ہے یا اب نارمل ہے ہمیں اسیسمنٹ اور ڈائگنوسس کرنا پڑتا ہے اس کی بیسس پہ ہم یہ تعین کرتے ہیں کہ یہ جو بیہیویر ہمارا ہے یہ آیا کس کیٹیگری میں فال کرے گا آیا اس شخص کو جو یہ بیہیویئر مینیفیسٹ کر رہا ہے اس کو کسی پروفیشنل ہیلپ کی یا کسی سائکیٹرک ہیلپ کی یا کسی سائیکولوجیکل ہیلپ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے آپ کو جیسے پتا ہے کہ پارٹ آف بینگ ہیومن از کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے ہم سب ڈفرینٹ ٹائمز لائف میں یو you نو know, پریشانی سے گزرتے ہیں وی آل ایکسپیرئنس سیڈنس وی آل ایٹ ان لائف ایکسپیرئنس ڈپریشن وی آل ایٹ ان لائف انگزائٹی لیکن ان سب چیزوں کا ایکسپیرینس کرنا اور ان سے گزرنے کا مطلب یہ نہیں ہرگز کہ ہم ہمیں کوئی کوئی سائیکولوجیکل بیماری ہے یا ہم ایب نارمل ہو گئے ہیں یا ہم انسین ہو گئے ہیں Abnormal behavior جو ہے وہ ایک حد تک کافی مشکل ہے ڈیفائن کرنا اس کی وجہ یہ ہے میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مشکل ہے ڈیفائن کرنا کیونکہ اس میں کوئی ایسے پیرامیٹر جو ہے نا بڑے کلیئر کٹ بلیک اینڈ وائٹ پیرامیٹر اس میں ہمیں نہیں ملتے اسی طرح کوئی ایسے کٹ آف پوائنٹس نہیں ہے جس میں ہم یہ کہہ دیں کہ جی اگر ایک چیز یو نو آئی ہے تو وہ اب ہے وہ انسٹی بتا رہی ہے اور اگر ہم اس میں 75 کا سکور اچیو کر رہے ہیں تو وہ ہم جو ہے یو نو نارمل ہے اس طرح کا کلیئر کٹ ڈفرینسیشن نہیں ہے اسی طرح جو باؤنڈریز ہیں وہ بھی کلیئر کٹ اب نارمل یا بہیویئر کی نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایکچولی یہ سب کچھ جو ہے یہ جو ایک سائکولوجیکل ہیلتھ کانسیپٹ جو ہے یہ ایک سپیکٹرم پہ ہے جب میں بات اسپیکٹرم کی کرتا ہوں تو میں بات کرتا ہوں ایک ایسی رینج کی جس کا یہ جو سائڈ ہے let's say, speaking, ہم کہ یہ ون ہے اور یہ ٹین ہے تو ہم اس رینج میں کئی تین پہ کبھی پانچ پہ کبھی چھ پہ کبھی آٹھ پہ کبھی نوڈرنٹ ایکسپیرینس تو لہذا ایک تو چیز جس کی جس کی وجہ سے کچھ تھوڑی سی اب نارمل بہیویئر کو ڈیفائن کرنا دشوار ہے کلینکل سائیکولوجسٹ کے لیے وہ یہی وجہ ہے کہ بیکاز موسٹ آف دیز پرابلم جو ہیں جن کو ہم سائیکولوجیکل پرابلمس کہتے ہیں یہ یہ کوئی ایک کسی نقطے پہ یا پوائنٹ پہ ایگزٹ نہیں کرتی بلکہ اسپیکٹرم پہ ایگزٹ کرتی اب میں بات کروں گا کہ ہم نے نفسیات دانوں نے اوور دا ایئرز اب نارمل بیہیویئر کو تین انداز سے دیکھنے کی کوشش کی ہے میں وہ تین ایریاز آپ کو بتاتا چلوں پہلا جو ہے وہ کنفارمیٹی آف نارمز ہے دوسرا ایکسپیرئنس آف سبجیکٹ ڈسٹریس کہلاتا ہے دوسرا جو ڈیفینیشن ہے وہ اس رینتھ کی ہے اور تیسری جو ڈیفینیشن ہے وہ ڈسبلٹی اور ڈسفنکشن کے حوالے سے ہے اس میں جو پہلا انداز ہے اس کو ہم کہتے ہیں کنفارمیٹی یا اس کو یوں سمجھ لیجئے اس سے مراد یہ ہے کہ ہم جو سوشل نارم ہے اس سے کتنا قریب ہے یا کتنا دور ہے اس میں ایک سٹیٹسٹیکل نارم بھی کی بھی بات ہم کرتے ہیں کہ کئی ایریاز ایسے ہیں جہاں پہ کلینکل سائیکالوجسٹ نے سٹیٹسٹیکل نارمز اسٹیبلش کیے ہوئے ہیں کچھ کنڈیشنز کے لیے اور پھر کئی کنڈیشنز ایسی ہیں جہاں پہ کلچرل یا سوشل نارمس اسٹیبلش ہوئے ہوئے ہیں تو اب جو اسٹیٹسٹیکل ان کی بات یا ایک سوشل نارم کی بات میں کرنی چاہوں گا یہ کنفارمیٹی ٹو نارمس کے حوالے سے جو پہلی جو ڈیفینیشن کی جو ڈیفینیشن یا انداز ہے ایب نارمل بہیویئر کو دیکھنے کا وہ کنفارمیٹی ٹو نارمس کے اعتبار سے ہے تو اس میں آئی تھنک ایک چیز ذہن میں جو رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں اسٹیٹسٹکل ان کے لیے آپ کی کتاب جو ہے اس میں آپ کو مختلف مثالیں نظر آئیں گی میں کیوں کہ کتاب سے مثال اس لیے دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ اس کتاب کو پڑھیں تو یو آر ایبل ٹو انڈرسٹینڈ دا لیکچر آپ کی کتاب میں ایک کیس کا ذکر کیا ہوا ہے جس کو وہ بلی اے کہتے ہیں بلی اے از اے چائلڈ جو گریڈ 2 میں یا کلاس 2 کا طالب علم ہے اس کے اس کی جو ڈیولپمنٹ تھی وہ کچھ تھوڑی سی سلو ہوئی اس کے مائل سٹونز بھی جو تھے وہ بھی کچھ تھوڑے سے ڈلیٹ تھے وہ جب کلاس ون میں آیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ کلاس ون کے اینڈ پہ جب سالانہ امتحان کا وقت آیا تو اس کے جو ریزلٹس تھے وہ بہت کمزور تھے وہ اتنے ان لیولز پہ اس کی اچیومنٹ نہیں تھی جس لیولز پہ باقی سارے بچوں کی اچیومنٹ تھی سکول والوں نے یہ سوچا کہ چلو اس کے نمبر تو اتنے اچھے نہیں آئے لیکن ہم اس کو پھر بھی پروموٹ کر دیتے ہیں کیونکہ اس کا کچھ سلو پروسس نظر آ رہا ہے ڈیولپمنٹ کا تو یہ ہو سکتا ہے خود ہی کیچ اپ کر جائے انہوں نے یہ دیکھا کہ اس کی اٹینشن سپین بھی جو تھی وہ بھی بڑی شارٹ تھی مطلب ہے کہ وہ زیادہ دیر تک کسی بھی ایک کام پہ بیٹھ کے اس کو کر نہیں پاتا تھا فوکس نہیں کر پاتا تھا وہ بڑی جلدی ڈسٹریکٹ ہو جاتا تھا اور دوسری ایکٹیویٹیز کی طرف میں انوالو ہو جاتا تھا اس کو جب اسکول والوں نے سوچا کہ اب اس کو کلاس ٹو میں تو ہم نے پروموٹ کر دیا ہے لیکن بہتر ہے کہ اب ہم اس کی کچھ سائیکولوجیکل اسیسمنٹ بھی کیری آؤٹ کروائیں انہوں نے لہذا سائیکولوجیکل اسیسمنٹ کیری آؤٹ کروائی یہ دیکھنے کے لیے کہ اس کے جو اچیومنٹ لیولز ہیں وہ کیا ہے اچیومنٹ لیول سے میری مراد ہے کہ وہ مختلف جو اس کے کورسز تھے یونو میتھمیٹکس کا کورس ہے لینگویجز کا ہے انگلش کا ہے کمپوزیشن کا ہے ان کورسز میں اس کی جو جو اچیومنٹ ہے وہ کس لیول پہ آ رہی ہے آیا وہ گریڈ ون پہ آ رہا ہے یا گریڈ ٹو پہ آ رہا ہے یا پیچھے آ رہا ہے یا آگے آ رہا ہے تو یہ جو ٹیسٹ اس کو دیے گئے اس میں انہوں نے دیکھا کہ وہ اپنے گریڈ سے پیچھے چلا آ رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس کو انہوں نے سوچا کہ اس کو اس کی جنرل ابلیٹی بھی دیکھی جائے انہوں نے انٹیلیجنس ٹیسٹنگ بھی کی اور انہوں نے یہ دیکھا کہ اس کا جو انٹلیکچل فنکشننگ لیول تھا جس کو ہم آئی کیو کہتے ہیں اپنی روز مرہ زبان میں آئی کیو جو اس کا تھا وہ سکسٹی فور آیا اور ایک ادور جو ٹیسٹ اسے دیا گیا مینٹل ایج دیکھنے کے لیے اس میں اس کا سکور سکسٹی ون آیا اور اس کی جو سوشل میچوریٹی تھی وہ بھی اپنی ایج سے پیچھے آئی اب یہ آئی تھنک بڑا انٹرسٹنگ کیس یہ, یہ میں مثال اس لیے آپ کو دے رہا ہوں تاکہ یہ جو ہم نے بات کی تھی نا اسٹیٹسٹیکل فریکوینسی you know, کی اسٹیٹسٹکلی اس کی ویریئنس کیا ہے یا وہ کہاں پہ فال کر رہا ہے تو یہ جو سکسٹی فور کا جو سکور تھا اس کی بیسس پہ انہوں نے اس کو ڈائگنوز کیا ایز بینگ مینٹلی ریٹارڈیڈ اب میں آپ کو اس وقت یہ بتاتا چلوں کہ جو انٹیلیجنس ہے اس کی ایک ڈسٹریبیوشن ہے وہ بارڈر لائن یا ڈل رینج میں کنسیڈر کیا جاتا ہے اسکور آف ایٹی ٹو ایٹی نائن لو ایوریج نائنٹی ٹو ہنڈریڈ نائن ایوریج اسکور 110 ہنڈریڈ 119 ٹینڈریڈ ایوریج اینڈ 120 اینڈ ٹوینٹی رینج میں اسی طرح دوسری طرف a score of 69 and below جو ہوتا ہے وہ mentally deficient consider کیا جاتا ہے اب اگر آپ اس بچے کا score زین میں رکھیں جو 64 فور تھا تو اس کی بیسس پہ انہوں نے کہا کہ یہ جو بچہ ہے یہ مینٹلی ریٹارڈ ہے تو یہ جو ایک انداز ہے ایک اسٹیٹسٹکلو یو نو ایک بیل شیپ کر پہ اسٹیٹسٹکلی دیکھنے کا کہ جی بچہ جو ہے اس کا کٹ آف پوائنٹ کہاں آیا اس کی بیسس پہ ڈائگنوز کر دینا اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی آپ نے ایک اسٹیٹسٹکل انالیس کر کے یا ایک اسٹیٹسٹکل نارم کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو ڈائگنوز کر دیا اس طرح کے جو ڈائگنوسز ہیں ان کے کچھ فائدے اور نقصانات بھی ہیں جن کی با, میں بات تھوڑی دیر بعد کروں گا اب اسی موقع پہ اسی جنکچر پہ میں ایک اور بھی مثال آپ کو دینی چاہوں گا یہ بھی مثال میں آپ کی کتاب میں سے لے رہا ہوں یہ کیس ہے مارتھا ایل کا مارتھا ایل جو ہے وہ ایک نارمل نارملی ریزڈ یو نو خاتون تھی اس نے اچھے ایک سٹیبل خاندان سے آئی اور پڑھائی میں بھی وہ ٹھیک تھی اس نے اپنی کالج کی کچھ پڑھائی بھی مکمل کی اس کے بعد جب وہ کالج میں آئی تو اس میں ایک دم سے چینج آنی شروع ہو گئی اب وہ جو چینج تھی وہ آپ غور کیجیے کس کس قسم کی چینج ہے کہ فار انسٹنس اس نے بال جو اپنے تھے وہ کنگی کرنے چھوڑ دیے وہ جب کالج آتی تھی تو اس کے بال بالکل یو نو انکیپڈ قسم کے تھے کہ جس طرح رات سوئی اس طرح ہی وہ آ گئی اسی طرح ایک اور جو چینج اس میں آئی وہ یہ تھی کہ اس نے بہت زیادہ ٹائم جو تھا وہ اپنی بائبل سٹڈیز کو دینا شروع کر دیا میری مراد اس سے یہ تھی کہ بائبل کی سٹڈی اس نے بہت بڑھا دی پہلے مثال کے طور پہ اگر وہ بائبل دن میں ایک دفعہ پڑھتی تھی تو اب اس نے تین چار دفعہ بائبل پڑھنی شروع کر دی اس کے ساتھ ساتھ وہ رپورٹ کرتے ہیں کہ ایک اور جو بہت بڑی چینج اس میں آئی وہ یہ تھی کہ اس نے کرائسٹ کے کروسیفکیشن کے جو نشان تھے وہ اپنے کمرے میں بہت سے لگا لیے اور ایک تیسری چینج اس میں آئی وہ یہ کہ سنڈے سروس جو پہلے ونس ویک سنڈے سروس اٹینڈ کیا کرتی تھی چرچ سروس اب وہ ایک چرچ کی بجائے تین تین چار چار چرچز میں جا کے سنڈے سروس اٹینڈ اس نے کرنا شروع کر دیا تو اب آپ یہ دیکھیں غور کریں کہ یہ ایک وہ جو کنفارمیٹی ٹو دا نارم کی بات میں نے پہلے کی تھی یہ کیس کچھ تھوڑا سا اس کیٹیگری کا ہے تو یہ دونوں کیسز اگر آپ غور سے ان کو دیکھیں تو ان دونوں کیسز میں اگر اگر ہم ایک لحاظ سے دیکھیں تو آپ کو لگے گا کہ یہ جو چیز ہے اس نے کی یہ تو ایک اگر وہ ایک ریلیجس فیملی سے آ رہی تھی اور اس نے اپنی بائبل سٹڈیز بھی بڑھا دی اور چرچ سروسز بھی اٹینڈ کرنی زیادہ شروع کر دی اور کچھ چرچ گروپس کو بھی جوائن کر لیا کہ جی میں جا کے کوئی تھوڑی سی تبلیغ بھی کرنا چاہوں گی تو یہ, یہ اگر وہ ایک کانٹیکٹ سے دیکھا جائے تو بڑی نارمل سی چیز ہے اگر وہ کسی بڑی اگر وہ بہت کنزرویٹو اس کی فیملی ہوتی اور بیک گراؤنڈ ہوتی تو ہو سکتا ہے یہ بڑی کنزروی یہ ایک نارمل سی چیز کنسیڈر کی جاتی لیکن جب ہم بات کرتے ہیں ایک سوشل نارم کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی زیادہ تر یو you نو know, لوگ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں تو پھر جب ہم, جب پھر ہم یہ ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ آیا یہ جو چیز تھی یہ اس کے لیے ہیلدی چیز ہے یا انہیلدی چیز ہے اس کی بیسس پہ اس نے سکول والوں نے اس کو بھیجا سائیکالوجسٹ کے پاس سائکیٹرسٹ کے پاس اس کی بیس پہ جو اس کا ڈائگنوسس کیا گیا وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں وہ کچھ لوگوں نے تو اس کے کا کہا کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کو اس کے پرابلم ہے تو بیسیکلی جو چیز ذہن میں رکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ یہ دونوں کیسز ذہن میں رکھیں بلی کا کیس بھی ذہن میں رکھیں مارتا کا کیس بھی ذہن میں رکھیں تو یہ دونوں کیسز میں جو چیز وایلیٹ ہوئی ہے وہ نارمل ہوا بلی کے کیس میں وہ سٹیٹسٹیکل نارم وائلیٹ ہوا ہے اور مارتا کے کیس میں سوشل نارم وایلیٹ ہوا ہے تو جب بھی اس طرح کی ڈسکرپنسی آپ میں پیدا ہوتی ہے تو ہم اس چیز کو تھوڑا سا کلینکل سائیکولوجسٹ جو ہے وہ تھوڑے سے ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں وہ اس چیز کو غور سے دیکھتے ہیں کہ یہ وہ کیا رہا ہے آئی مین یہ جو چینج آ رہی ہے یہ یہ کیوں آ رہی ہے اس قسم کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے اس کے کچھ فائدے بھی ہیں اور کچھ نقصانات بھی ہیں پہلے میں آپ کو دو فائدوں کی بات کر لیتا ہوں پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اس میں ایک کٹ آف پوائنٹ ہمیں مل جاتا ہے کٹ آف پوائنٹ سے مراد یہ ہے کہ جس طرح ہم نے بلی کی بات کی اور ہم نے کہا کہ جی کیونکہ اس کا آئی کیو سکسٹی آیا ہے تو لہٰذا وہ مینٹلی ریٹارڈ یو نو کیٹیگری میں ہے یا مینٹلی ڈیفیشن کیٹیگری میں ہے تو یہ بڑا آسان ایک قسم کی آسانی ہو گئی کلینکل سائیکالوجسٹ کے لیے اس کو یہ ڈکلیئر کرنا کہ مینٹلی ڈیفیشن کیٹیگری میں ہے یہ تو ہو گیا فائدہ ایک آسانی ہو گئی اور دوسرا اس کی ایک انٹیو اپیل بھی ہے اس میتھڈ کی اس طریقے کار کی اس انداز کی اب نارمل بیہیویئر کو دیکھنے کی انٹیوٹیو اپیل یہ ہے کہ انسان کے اپنے اندر سے بھی کچھ تھوڑا سا یہ ریئلائزیشن پیدا ہوتی ہے کہ ہاں یہ بات اس میں کوئی گڑبڑی ہے یہ سچویشن جو ہے یہ ٹھیک نہیں ہے تو لہٰذا وہ بھی پہلو جو ہے وہ بھی اس میں ایک قسم کا اس کو سپورٹ کرتا ہے اسی طرح آئی تھنک اس ڈیفینیشن کی ہم کہہ سکتے ہیں کہ نقصانات بھی ہیں یا کونس بھی ہیں پہلا تو یہی ہے کہ جب ہم کٹ آف پوائنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے کہ لٹ سے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آئی کیو جو ہے وہ سکسٹی نائن اینڈ بلو آ جائے تو ہم کہتے ہیں جی مینٹلی ڈیفیشینٹ ہے اور اگر وہ سیونٹی ٹو سیونٹی جائے تو 71 آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ جی وہ تھریش یا ڈل رینج میں ہے تو یہ, you know, یہ, یہ جو میجیکل نمبر کا اس کا ایک ڈیمیرٹ یہ ہے کہ سکسٹی ایٹ آئی کی گیا ہے تو اس کو تو آپ کہہ رہے جی, ہے, اور اگر کسی کا 70 آ گیا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں جی وہ ڈل ہے تو یہ اس میں کس حد تک یو نو اٹ یو بینگ فیئر ٹو یور سبجیکٹ تو یہ یہ ایک اس ڈیفینیشن کا جہاں پہ ہم اسٹیٹسٹیکل نارمز یوز کرتے ہیں یہ ایک تھوڑا سا اس کا اس کرائٹیری کا ایک ڈیمیرٹ بھی ہے کہ یو نو کہ ہم کئی دفعہ بہت کٹ اینڈ ڈرائی ہو جاتے ہیں ہم چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں ایک چیز جو میرے تجربے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ بھی اس طرح کی سچویشن ہو کہ جو اسکورز ہیں وہ کٹ آف پوائنٹ کے پاس ہوں یا جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ کسب پہ ہو کسب سے مراد ہے کہ وہ 69 یا 70 جیسے آئی کیو کی بات ہم کر رہے تھے اگر آئی کیو 69 یا 70 یا 71 پہ ہو تو ہمیشہ آپ رینج کی بات کریں آپ ہمیشہ یہی کہیں کہ جی وہ مائلڈینٹ ٹو ڈل رینج میں ہے آپ کسی ایک کیٹیگری میں ڈائگنوز نہ کر دیں یہ آئی مین دس از ون وے آف ڈیلنگ وتھ دس کائنڈ آف اے سیچویشن دوسری چیز جو اس, اس, اس کی ڈی میرٹ ہے وہ یہ ہے کہ اب اب میں مارتا کا کیس ہی اگر ذہن میں ہم رکھیں تو مارتا نے جب وہ چرچ اتوار کے اتوار ایک چرچ میں جایا کرتی تھی تو اس کو تو ہم کہتے تھے یا سمجھتے تھے کہ یہ تو بڑا اچھا کام وہ کر رہی ہے نارمل کام ہے تو آیا اس کا تین چرچوں میں جانا اتوار والے دن وہ زیٹ اے زیٹ واٹ از اب یو نو میکس نارمل یا اس کے وہ جو جو کروسیفیکیشن کے نشان کے ایمبلمز جو اس نے پہلے ایک کمرے میں لگایا ہوتا تھا اور وہ زیٹ ایب نارمل بہیویئر تو یہ ڈیٹرمین کرنا کہ ایب نارمل بہیویئر کتنی فریکوینسی کے بعد چیز اب نارمل بہیویئر ہو جائے گی یہ بھی ایک ڈی میرٹ یا شارٹ کمنگ ہے بیکاز ویری ڈیفیکلٹ فار ایس ٹو ریئلی نمبر اس طرح ہی ہے کہ اگر ایک آدمی دن میں پانچ نمازیں پڑھ رہے تو ہم کہتے ہیں جی یہ تولدی نارمل فنکشن اگر وہ دس نمازیں دن میں پڑھنی شروع کر دے تو ہائی ووڈیٹڈ اگر وہ پندرہ نمازیں دن میں پڑھنی شروع کر دے ہائی وڈ وی لوکیٹڈ اگر وہ بیس نمازیں پڑھنی شروع کر دے ہائی وڈ وی لوکیٹڈ تونڈ آف کہ, is, کہ یہ, یہ بڑا مسئلہ بن جاتا ہے psychologist کے لیے to be able to put a number and say that this is exactly a healthy proportion of it and this is when it becomes unhealthy isi tarah ek jo teesri cheez jair mein as a as is style ka wo ye hai culturally relevant hoti hain kuch conditions aisi hain kuch cheeze aisi hain jo for instance wo agar aap آسٹریلین जो یا وہ جو کانگو میں जो جنگل میں رہنے والے لوگ ہیں اگر ان کے आप آپ دیکھیں ٹی وی پہ اکثر کبھی نہ کبھی دیکھنے کا موقع ملتا ہے تو آپ کو لگے گا کہ وہ یہ جو ریچولس ان کے ہیں شادی کے اراؤنڈ جو ریچوئل ہے یا کسی کے فوتگی کے اراؤنڈ جو ریچوول ہے یہ بڑا عجیب و غریب سا ہے کہ ڈیڈ باڈی پڑی ہے اور وہ لوگ ناچ رہے ہمارے حوالے سے ہمارے ہمارے کلچرل کانٹیکٹ سے ہمارے سوشل کانٹیکٹ سے تو بڑی عجیب سی چیز ہمیں لگتی ہے لیکن ان کے حوالے سے جب یہ چیز دیکھی جاتی ہے تو وہ عجیب نہیں ہوتی تو یہ بھی ایک چیز تیسری چیز ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہے کہ جب بھی آپ ایبنارمیلٹی کو ڈٹرمن کر, کرنے کی کوشش کریں تو ہمیشہ آپ اپنا جو کلائنٹ ہے یا اپنا جو گروپ آف پیپل ہے ٹو ورکنگ و ان کے سوشل کانٹیکٹ کو ان کے کلچرل کانٹیکٹ کو بھی زین میں رکھیں اسی طرح ایک اور جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو ججمنٹ ہے وہ ویری کر سکتی ہے کہ اگر تین سائیکالوجسٹ سے پوچھا جائے کہ آپ کو یہ اسی کی ہم مثال اگر مارسا کی لے لیں کہ اس کا چرچ تین دفعہ جانا جو ہے یا تین چرچز میں ایک دن جانا جو ہے وہ کیسا لگتا ہے ہو سکتا ہے تین ڈیفرنٹ آپ کو ججمنٹ مل جائیں مل جائیں تو اس طرح ان سب چیزوں کا ان ان عوامل کا ان کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے اسی حوالے سے ایک چیز میں اور بھی آپ کو کہنا چلوں یہ تو ہم بات کر رہے تھے نا جب ہم سوشل نارم سے یا کلچرل نارم سے ہٹتے ہیں تو ہماری اب نارمیلٹی سامنے آ سکتی ہے کئی دفعہ یہ بھی دیکھنے میں میرے آیا ہے کہ جب ہم اپنے نام کو بہت زیادہ ریلیجیسلی فالو کرتے ہیں کہ ہم ایک چیز کو بالکل ہی پکڑ لیتے ہیں اور اب اپنے آپ کو اجازت ہی نہیں دیتے اس سے ہٹنے کی وہ بھی ایک قسم کی نان کنفارمیٹی ہے کہ اس کی مثال اس طرح ہے کہ لٹ سے کہ اگر ہماری ہمیں عادت ہے ہر روز پانچ نمازیں پڑھنے کی اور ہم کسی دن بہت بیمار ہو گئے یا کوئی اور ایسی سچویشن ہو گئی ہماری ایک نماز چھٹ گئی اگر اب اس ایک نماز چھٹنے کی وجہ سے ہم سارا دن اپنے آپ کو کوستے رہیں گے یا کرتے رہیں گے اس پہ کہ ایک نماز کیوں چھوٹ گئی اور اس چیز کا الاؤنس نہیں دیں گے کہ بھائی آج تو یہ حادثہ جو ہوا تھا اس کی وجہ سے چھوٹ گئی یا آج کوئی اور جو بیمار تھا اس کی وجہ سے چھوٹ گئی تو اگر ہم اپنے آپ کو الاؤنس نہیں دیں گے اور بہت سختی سے جس کو ہم انفلیکسیبل کہتے ہیں انگریزی میں اگر ہم بہت انفلیکسیبل ہو جائیں گے اور ایک چیز کو پکڑ لیں گے اور اس کی وجہ سے اپنے آپ کو اپنی زندگی میں اذیت پیدا کر لیں گے یا اپنی زندگی میں نرمی کی بجائے سختی پیدا کر لیں گے تو وہ بھی چیز جو ہے وہ بھی اب ایبنارملٹی کے دائرے میں ہمیں لی جا سکتی ہے دوسرا پرسپیکٹیو اب نارمل بیہیویئر کو دیکھنے کا جو ہے اس کو ہم سبجیکٹو ڈسٹریس کا نام دیتے ہیں سبجیکٹو ڈسٹریس سے میری مراد ہے کہ ہمارے اپنے اندر ہماری کیفیت جو اندرونی کیفیت جو ہے وہ کیسی ہے کہ ہاؤ آر یو فیلنگ ان دیکھیں ایک کیفیت ہوتی ہے جو اوبٹ ہوتی ہے بیرونی کیفیت کہ نظر آ جاتا ہے کہ جی یو نو ون از ناٹ فیلنگ گڈ یو نو ون از ڈسٹربڈ یا کچھ ایسے ایسی چیزیں ہیں جو بہیویئرلی ہی ہم مینیفیسٹ کرتے ہیں کہ جس سے لگتا ہے کہ you know, ہمارے جو ایکشنز ہیں وہ ان یا دیکھنے والوں کو نظر آتے ہیں یہ جو کرائٹیریا ہے یہ جو انداز ہے دیکھنے کا وہ یہ ہے کہ ہماری اندرونی کیفیت کیسی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بیرونی طور پہ میں اس وقت بالکل ٹھیک آپ کو نظر آ رہا ہوں لیکن اندرونی طور پہ آئی مے بی ویری ڈسٹربڈ آئی مے بی ویری ڈپریسڈ تو یہ جو اندرونی جو है ہے یا کیفیت ہے اس کو بھی سائیکولوجسٹ جو ہیں جو ہیں خاص طور پہ فوکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اندرونی کیفیت جو ہے وہ ان کے بارے میں کلائنٹ سے ہمیں پوچھنا پڑتا ہے اس کو جاننے کے لیے کیونکہ میرے اندر اس وقت کیا ہو رہا ہے یا کیا چل رہا ہے یا کیا فلم چل رہی ہے مجھ سے پوچھا نہ جائے اسی طرح آپ کے اندر اس وقت کیا فلم چل رہی ہے ہم گیس نہیں کر سکتے وہ آپ سے چیز پوچھی نہ جائے اس میں میں اس حوالے سے بھی میں ایک ایگزامپل دینے چاہوں گا اور یہ بھی میں کوٹ کر رہا ہوں کہ آپ کی کتاب میں سے یہ سنتیا کا کیس ہے سنتیا جو ہے اس کی کوئی ہسٹری سائیکولوجیکل پرابلمس کی نہیں ہے وہ ایک ایسی فیملی سے تھی جو کافی اسٹیبل فیملی تھی اور اس کی انٹیلیجنس بھی تھی اور بڑی ہر ہر ایریا میں ایوری بڈی ایکسپیرینسڈ ہر ٹو بی ویری رسپانسبل یو نا وہ اپنے ماں باپ کے معاملے میں بڑی رسپانسبل تھی وہ اپنے کام کے ایریا میں بڑی رسپانسبل تھی وہ اپنے دوستوں اور سہیلیوں کے ساتھ ریلیشن شپ رکھنے کے اراؤنڈ بڑی رسپانسبل تھی لیکن اس کو اندرونی طور پہ جو ایک فیلنگ تھی وہ ایٹ ٹائمس ہوتی تھی آف ऑफ آف और لیسنس اور اس طرح کی کیفیت کی اس کی اس کیفیت کا کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا وہ ایک کورس میں اس نے ایک ایک, ایک جیسے آپ لوگ ورچوئل یونیورسٹی کے کورس میں انوالو ہیں وہ بھی ایک کالج کے کورس میں آپ کو انوالو کیا اور اس کورس میں ایک پروفیسر نے اس کو کہا کہ بھائی تم اپنے بارے میں اپنی اندرونی کیفیت اور فیلنگس کے بارے میں ایسے لکھو جب اس کو یہ ایسے لکھنے کا کہا گیا تو اس نے جو ایسے لکھا اپنے بارے میں اس میں اس نے ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیا اور ان کا اظہار کیا کہ میں جب صبح اٹھتی ہوں تو میرے لیے آگے جو سارا دن گزارنا ہے وہ ایک قیامت کا منظر ہوتا ہے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ میں یہ دن کس طرح گزاروں گا اس کے علاوہ اس نے یہ بھی لکھا کہ مجھے نئے لوگوں سے ملنے میں بڑا خوف سا محسوس ہوتا ہے کہ آئی فیل یو آئی ایم اپریہنسو آئی ایم اسکیئرڈ آف میٹنگ نیو پیپل اور اس کی وجہ سے اس نے کہا کہ میں انویریبلی ایسی سچویشنس جہاں مجھے لوگوں کو نئے لوگوں سے ملنا ہو میں انہیں اوائڈ کرتی ہوں میں ایسے فنکشنز بھی جو ہیں ان کو اوائڈ کرتی ہوں جہاں پہ نئے لوگ ہوں اور مجھے ہر وقت ایک کانسٹنٹ سی فٹیک کی فیلنگ رہتی ہے اور میں اپنے آپ کو بالکل ہیلپ لیس سا محسوس کرتی ہوں اور بے جان سا محسوس کرتی ہوں اور مجھے یہ کیفیت میری یہ کیفیت ہوتی ہے کہ جس طرح انہوں you know, پتا نہیں یہ جو میرا دن ہے یہ کس طرح گزرے گا اور کاش یہ دن آتا ہی نہ یہ جب آرٹیکل اس نے لکھا اور اس کے پروفیسر نے جب پڑھا تو اس کو یہ ریئلائزیشن ہوئی کہ یہ سنتھیا جو ادر وائز ویری رسپانسبل یو نو اپنی ہر شعبے میں شی کمز آؤٹ ایز بین ویری رسپانسبل ہر کام وقت پہ کرتی ہے یو you نو know, وقت پہ کالج آتی ہے گھر پیرنٹس کا بھی خیال پوری طرح سے کرتی ہے ہر भी کو بھی پوری طرح سے پورا کرتی ہے سہیلیوں کو بھی ملتی ہے ان کے ساتھ بھی ایکٹیویٹیز میں شامل ہوتی ہے لیکن اس کی اندرونی کیفیت یہ ہے یہ وہ چیزیں تھیں یہ وہ فیلنگز تھیں جو کہ اوورٹلی سامنے کبھی بھی نہیں آئی تھی تو لہذا یہ بھی کنڈیشن ہو سکتی ہے کہ آپ کو آپ کے سامنے کچھ ایسے لوگ بھی آئے یا آپ کو کچھ لوگ جو آپ کو لگتا ہے کہ ستائی لیول پہ سپرفیشل لیول پہ ان کی لائف بڑی اچھی چل رہی ہے اور ہر چیز بالکل ٹھیک ہے وہ اتنی ٹھیک نہ ہو تو لہذا نہیں کر لینا چاہیے کہ اگلے کی کنڈیشن کیا ہے اٹس آلویز اٹویز ہیلپس ٹو فائنڈ آؤٹ ہیلپس اسی طرح ایک اور مثال جو اس حوالے سے آپ کی کتاب میں ملتی ہے وہ ایک اور کیس ہے جو رابرٹ جی کا کیس کہ ہے رابرٹ جی ایک ایسا شخص ہے جو کہ ایک اکاؤنٹ اکاؤنٹنسی کی فرم میں کام کرتا ہے اور بڑا کامیابی سے یو نو ہی واز ورکنگ ان دیٹ فارم اس کا اتفاقاً جب کیس سینیورٹی کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو پروموشن کا اس کا وقت آتا ہے تو اس کمپنی کا جو اینالسٹ ہوتا ہے وہ اس کو بلا لیتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب بھی کسی سینئر پوزیشن میں پروموشن کا وقت آتا ہے تو ہمیشہ جو مینجمنٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہ اس شخص کے بارے میں ڈائریکٹلی بھی بات چیت کرتے ہیں اور اس کے کالیگ سے بھی اس کے بارے میں پوچھ ہوتی ہے کہ ہاؤ ڈو فائنڈ دس پرسن ٹو ورک وتھ ہاؤ ڈو یو فائنڈ کولیگ سے پوچھا جاتا ہے ہاؤ ڈی فائنڈ دس پرسن ٹو ورک فور اب جب یہ پروسیس شروع ہوا اس انکوائری کا تو انٹرسٹنگلی جو چیز دیکھنے میں آنی شروع ہوئی وہ یہ کہ یہ کہ یہ جی جو تھا جو otherwise وائز یو نو واز واز لکڈ یو نو ویری ان کنٹرول ویری ویل کمپوزڈ اور ہر چیز جو تھی اس پہ اس کا ایک قسم کی ماسٹری تھی اور ہر کام وقت پہ وہ کرتا تھا لیکن جب لوگوں سے پوچھنا شروع اس کا کیا کمپنی کے انالسٹ نے تو آہستہ آہستہ جو چیز پتہ چلنی شروع ہوئی وہ یہ تھی کہ اس کو اتنے زیادہ لوگ اس کے جو کوالگس تھے اور اس کے جو جونیئر سوآڈینیٹس تھے وہ اس کو اتنا زیادہ پسند نہیں کرتے تھے تو اس پہ مزید اس چیز کو پروو کیا گیا کہ بھی کیا وجہ ہے کہ یہ جو رابرٹ جی ہے اس کو آپ لوگ پسند نہیں کرتے تو دیکھنے میں یہ آیا کہ رابرٹ جی جو تھا اس میں ایک عادت یہ تھی کہ یہ تنزیہ باتیں بہت لوگوں سے کرتا اور اس کے لیے لوگوں کو اپریشیٹ کرنا ان کو یو نو پازیٹیو اسٹروکس دینا ان کو شاباش دینا کام کرنے پہ اچھے کام کرنے پہ وہ بڑا مشکل تھا اس کے لیے آسان تھا تنقید کرنا اس کے لیے آسان تھا یو you نو know, لوگوں کا مذاق اڑانا اور بلکہ یہ بھی ان کو انفارمیشن ملی کمپنی کے ایڈمنسٹریٹرس کو کہ یہ خاص طور پہ خواتین کا یا جو مائنورٹیز ایتھنک مائنورٹیز کے لوگ دفتر میں ہیں ان کا ان کے اراؤنڈ بڑا تنزیہ انداز اس کا ہے تو ظاہر ہے کہ جب آپ کمپنی کی پروموشن کا کیس ڈسائڈ کرنا ہو تو پھر یہ وہ فیکٹرز ہیں جن کو انسان ذہن میں رکھتا ہے اسی طرح جب اس کے گھر والوں سے انہوں نے انفارمیشن دی تو گھر پتا یہ چلا کہ گھر اس کی بیوی اور بچے بھی جو ہیں وہ بھی یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا جو خامند ہے یا والد جو ہے وہ ضرورت سے زیادہ سخت ہے ہمارے ساتھ یو you نو know وہ نرمی سے سلوک ہمارے ساتھ نہیں کرتا تو یہ وہ چیزیں تھیں جو کہ ایک انیشل انیشلفیشیل لیول پہ سامنے نہیں آ رہی تھیں لیکن جب پروبنگ شروع ہوئی اور اس پروبنگ میں جب لوگوں کو فیڈ بیک لینا شروع ہوا اور لیا گیا تو یہ وہ یہ ایلیمنٹس جو تھے یہ سامنے آنا شروع ہو گئے تو ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ جو ایلیمنٹس ہیں اگر آپ سنتھیا کا کیس لیں گے ذہن میں رکھیں گے تو سنتیا واز اے پرسن جس نے خود سے اپنی رائٹنگ کے ذریعے یہ بتایا کہ جی میں جو ہوں میرے لیے یو نو آئی ڈپریسڈ اینڈ آئی ایم انہیپی اور میرے لیے جو دن وقت گزارنا بڑا مشکل ہے اور مجھے لوگوں سے خوف آتا ہے اور لوگوں سے ڈر لگتا ہے is, یہ جو تھا رابرٹ رابرٹ میں اویرنیس یہ تھی نہیں وہ اس یہ ماننے کو ہی تیار نہیں تھا کہ اس, اس میں کوئی پرابلم ہے اس کو یہ لگتا تھا کہ دوسروں میں پرابلم ہے مجھ میں میں بالکل ٹھیک ہوں پرابلم لائز نہ دس تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی you know, سامنے آ جاتی ہیں جب ہم डायग्नोसिस یا اسسمنٹ پراپر طریقے سے اپنے پیشنٹس کی یا کلائنٹس کی کرتے ہیں تو اس لیول پہ بھی چیزیں سامنے آنی شروع ہو جاتی ہیں اب اس ڈیفینیشن میں بھی کے بھی کچھ ایڈوانٹیجز ہیں جس طرح پہلی ڈیفینیشن جو ہم نے کی تھی جو کنفارمیٹی ٹو نارمس والی تھی اس میں بھی کوز اینڈ کونس تھے اسی طرح اس کے بھی کچھ ایڈوانٹیجز ہیں اس میں سب سے بڑا ایڈوانٹیج تو یہی ہے کہ ہم ہمیں وہ اپنے آپ کو خود اسیس کرے تو ان میں اتنا شعور ہوگا یا ان کا اپنا ایک اویئرنس لیول ایسا ہوگا کہ دیر بی ایبلس کہ جی دس از ویئر وی آر ہیپی اور انہیپی اینڈ دس از ویئر وی ہیو اسٹریس اینڈ دس از ویئر وی فیل گڈ اباؤٹ آر تو اس میں ایک ایڈوانٹیج تو یہ ہے کہ ہم کسی حد تک دوسرے شخص میں وہ سورنٹی so, وہ اوٹانمی اس کو دے رہے ہیں اس کو وہ فریڈم دے رہے ہیں کہ وہ اپنے بارے میں خود اسٹیبلش کرے کہ Do I need help or not اس کے علاوہ دوسرا ایڈوانٹیج اس کا یہ ہے کہ اس میں ہم کئی ایسے سیلف رپورٹنگ میتھڈس یا ایسی ہم نے چیک لسٹ بنا لی ہوئی ہیں جس سے کہ ہم ان کو جب بھرواتے ہیں تو ہمیں اس سے بھی یہ اندازہ مل جاتا ہے کہ ہاؤ where does he rate himself does he rate himself to be anxious does he see himself to be ٹو an angry person اینگری پرسن یا وہ اپنے آپ کو یہ تو نہیں محسوس کرتا کہ جی مجھے بے شمار جسمانی سائیکوسمیٹک کمپلینٹس رہتی ہیں یا وہ اس کو یہ تو نہیں لگتا کہ لوگ جو ہیں وہ اس سے you know, زیادتی کرتے اس ڈیفینیشن کی کچھ یو you know, بھی ہیں یہ جاننا بڑا ضروری ہے اس موقع پہ اور دیکھنا بہت ضروری ہے کہ اب مثلا آپ یہ کیس سنسیا کا کیس ہی لے لے تو آیا اس کی جو پرابلم ہے وہ اس کی پرابلم زیادہ بڑی پرابلم ہے یا وہ دوسرے شخص کی پرابلم جو ہے جس کو اویئرنیس ہی نہیں تھی اپنے مسئلے اپنے پرابلمس کے بارے میں اور وہ ول دیٹ بی کنسیڈر بگر ایشو اے بگر سائیکولوجیکل پرابلم میرے خیال میں یہ دونوں ہی ایسی کنڈیشنز تھیں کہ جہاں پہ بوتھ ایڈجسٹ اینڈ بوتھ تو کئی دفعہ ایک چیز بڑی ہمیں خاص طور پہ رکھنی پڑتی ہے کہ کئی دفعہ سرفس لیول پہ ایک ڈس آرڈر نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن اندرون خانہ جب اس چیز کی پروونگ کی جاتی ہے تو وہ ڈس آرڈر ایگزٹ کرتا ہے تو یہ بیسیکلی اس دوسرے طریقہ کار کی کچھ آپ کہہ لیجیے ڈی میرٹ سے کونس मैं اب میں بات एक چاہوں گا ایک تیسرا جو انداز ہے یا تیسرا ڈیفینیشن کہہ لیجیے ایب نارمل का کو دیکھنے کا یہ جو انداز ہے اس کو ہم کہتے ہیں आया اور ڈسفنکشن کہ آیا جو شخص ہمارے پاس آیا ہے اس کو پرابلم جو ہے وہ کس قسم کی ہے اس کی آیا جب ہم ڈسبلٹی اور ڈسفنکشن کی بات کرتے ہیں تو اس, اس میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں کہ آیا اس کی جو سوشل فنکشننگ ہے وہ تو نہیں افیکٹڈ یا کے علاوہ آیا وہ جو کام کر رہا وہ چاہے نوکری ہو چاہے وہ تعلیم ہو آیا وہ تو افیکٹڈ تو نہیں اس کی مثال جو ہے وہ میں یوں دینا چاہوں گا کہ آپ کی کتابوں میں رچرڈ کا کیس ایک دیا ہوا ہے رچرڈ جو تھا یہ ایک ایسا شخص تھا جو شادی شدہ تھا اور اس کو اس اس کی پریویس ہسٹری جو تھی وہ سائیکیٹک پرابلمس کی تھی اس کا اس کے دو ڈائگنوسز کیے گئے تھے اوور دا ایئرز ایک جو ڈائگنوسز تھا وہ ہائپو کانویک ہائپو نیوروسز یا ہائپوکونویکل کنسرنس کا تھا اور دوسرا پیسوکریسو پرسنالٹی کا تھا ہائپو کانویکل کنسرنس سے مراد میری ہے کہ یہ وہ شخص ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا بہت زیادہ ایشو اور کنسرن اپنی صحت کے بارے میں ہو کہ انہیں ہر وقت کوئی نہ کوئی اپنی صحت سے ریلیٹڈ ایشو رہتا ہے کبھی ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کہیں ہمیں کینسر تو نہیں کبھی انہیں یہ لگتا ہے کہ کہیں یہ جو سر میں درد ہوتی ہے اس سے ہمارا جو دماغ ہے وہ پھٹ تو نہیں جائے گا یا اگر ان کو نیند تھوڑی سی بھی ان کی ڈسٹرب ہو تو انہیں لگتا ہے کہ اس نیند کی کوئی ڈسٹربنس کی وجہ سے وہ بالکل کام نہیں کر سکتے تو ان کا بہت زیادہ کنسرن جو ہے وہ اپنی صحت کے بارے میں ہوتا ہے کہ اگر انہیں نزلہ ہو جائے تو اس کی مصیبت انہیں پڑ جاتی ہے کھانسی ہو جائے تو وہ بھی ایک عذاب بن جاتا ہے تو میرا مطلب ہے کہ یہ بیسیکلی وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک چھوٹی سی چیز کو بہت ہی اپنے لیے ایگریجریٹ کر دیتے بہت ڈرامٹائز انداز سے دیکھتے ہیں اور جو دوسرا ڈائگنوسز اس کے لیے کیا گیا تھا وہ پیسو اگریسو پرسنالٹی کا تھا پیسو اگریسو پرسنالٹی وہ پرسنالٹی ہوتی ہے جو ویسے تو سرفس لیول پہ تو بڑی چپ چاپ شائع نظر آتی ہے اور لگتا ہے کہ بڑا سکون ہے اندر لیکن اندر اس کے ایک جنگ سی ایک طوفان سا چل رہا ہوتا ہے اور وہ جو طوفان یا جنگ ہے وہ غصے کے فارم میں اپنے آپ کو کئی دفعہ مینیفیسٹ کرتی ہے اور وہ جو غصہ ہے وہ بڑی ان طریقوں سے کئی دفعہ نکلتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ انسان کا غصہ جو ہے وہ بہت زیادہ نکلتا ہے یہ جو رچرڈ زی جی تھا رچرڈ زی جی کے پاس حالانکہ یو you نو know, ایک بیچلرس کی ڈگری بھی تھی لیکن یہ کام بھی کرنے کے قابل تھا لیکن فور ون ریزن اور دی ادر یہ کام نہیں کرتا تھا اور بہانہ یہ لگا دیتا تھا کہ جی مجھے تو جاب ملتا ہی نہیں یو you نو know, میری تو طبیعت اتنی ٹھیک رہتی میری تو صحت ہی اجازت نہیں دیتی کہ میں کام کروں انٹرسٹنگلی دیکھنے میں یہ آیا کہ اس کی جو بیوی تھی وہ بھی کسی حد تک بڑا اس کو پیمپر کرتی تھی اور اس کا بہت زیادہ یو نو خیال کرتی تھی اور اٹینشن دیتی تھی جب بھی اپنے آپ کو کہتا تھا کہ جی آئی ناٹ فزیکلی ویل ایسی جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں آئی ایم شور آپ کے دیکھنے میں بھی بے شمار آئی ہوں گی یہ وہ پرسنالٹیز ہیں جن کی اگر آپ کبھی گھر چلے جائیں اور ان کے ان کے کلوجٹس دیکھیں یا ان کی انماریاں دیکھیں تو ان کی انماریوں میں آپ کو تھیلے نظر آئیں دوائیوں کے بھی ان کے پاس ہر قسم کی دوائی اپنے پاس ہوتی ہے سر درد کی بھی دوائی ان کے پاس ہوگی کھانسی کی بھی دوائی ان کے پاس موجود ہوگی یو نو نیند نہ آنے کی دوائی بھی ان کے پاس ہوگی ٹینشن ہونے کی بھی ٹینشن کو دور کرنے کی بھی دوائی ان کے پاس ملے گی اور کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اگر دو تین اینٹی بائیوٹکس بھی ان کے پاس پڑی ہو تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو ہر وقت ایک قسم کا اکوپڈ رکھتے ہیں کہ کچھ بھی اگر ہو گیا تو ہم فور، فوری طور پر اس کا علاج کریں گے جب اس کی بیک گراؤنڈ بھی پروو کی گئی تو دیکھنے میں یہ آیا کہ یہ یہ جب چھوٹا ہوتا تھا اور بچہ ہوتا تھا تو اس زمانے میں بھی اس کی جو والدہ تھی وہ بہت زیادہ اس کو پیمپر کرتی تھی اور اسے کام ہی نہیں کوئی کرواتی تھی ہر کام اس کا خود ہی کر دیتی تھی اور جب یہ یہ جو بہت چھوٹا ہی تھا تو والد اس کو اس کی والدہ کو چھوڑ کے چلے گئے تو جو چیز دیکھنے میں آئی وہ یہ تھی کہ اس کی جو پرسنالٹی ایسا ایسا ایوالو ہوئی اس میں بہت زیادہ ڈیپینڈنسی پیدا ہو گئی پہلے وہ ڈیپینڈنسی والدہ کے راؤنڈ آئی اس کے بعد وہ ڈیپینڈینسی بی بیوی کے راؤنڈ آ گئی اور اب اس نے اپنے اراؤنڈ ایک ایسا ایک ایسا سرکل سا کریٹ کر لیا بیماری کا جو, جو جس کی وجہ سے وہ ایفٹ سے گریز کرنا اس نے شروع کر دیا اور ایفرٹ سے بھاگنا شروع کر دیا تو یہ بھی ایک ایک ایلیمنٹ آف سوشل اینڈ اکوپیشنل ڈسفنکشننگ اس کے لیے بن گیا اسی طرح ایک اور مثال جو بڑی انٹرسٹنگ مثال ہے وہ ایک خاتون جس کا نام فلس ایچ تھا اس کی آپ کو کتاب میں ملے گی یہ ضرور پڑھیے گا آپ یہ وہ خاتون تھی جس نے اپنی انڈر گریجویٹ اسٹڈیز کمپلیٹ کرنے کے لیے ہی چھ سال لگا دیے یہ انڈر گریجویٹ اسٹڈی جو نارملی چار سال میں کمپلیٹ ہوتی ہے اس میں اس نے چھ سال لگا دیے اور ان چھ سالوں میں اس نے چار دفعہ اپنے کالجز بدلے اور کورسز بدلے جب اس کو پروو کیا گیا کہ کیا وجہ ہے اس کی یہ پاس کیوں نہیں کر رہی اور, اور یہ اس طرح وائس اینڈ شفٹنگ فروم ون کالج ٹو اندر فرام ون کوس ٹو اندر یہ اس طرح کی مثال ہی ہے جس طرح ہم اکثر دیکھتے بھی ہے میں آج کل بھی ایک کلائنٹ دیکھ رہا ہوں جو یو you نو know, پہلے میڈیکل اسٹوڈینٹ بنا پھر اس نے میڈیکل میڈیکل کو چھوڑ کے ڈینٹسٹری میں چلا گیا کہ جی میڈیسن تو میرے لیے بڑی مشکل ہے ڈینٹسٹری میں کر لوں گا پھر وہ ڈینٹسٹری کو چھوڑ کے یو you نو know, اب وہ سوچ رہا ہے کہ میں اکاؤنٹینسی کر لوں تو یہ وہ, وہ لوگ ہوتے ہیں جو کسی بھی ایک جگہ پہ دیر تک نہیں رکھتے کیونکہ انہیں रियलाइजेशन اس چیز کی ہو جاتی ہے کہ انہیں एफर्ट کرنی پڑے گی تو بیسکلی وہ اپنے آپ کو ایک قسم کا چاہے وہ فلس فلس کا کیس لے لے یا کسی اور کا کیس لے لیں یہ بیسکلی وہ اپنے آپ سے بھاگ رہے ہوتے ہیں ایفرٹ سے بھاگ رہے ہوتے ہیں ایک اوائڈنس کی پرابلم ان میں ہوتی ہے تو یہ جو فلس تھی اس کا اس کو جب مزید دیکھ پروپ کیا گیا تو دیکھنے میں یہ بھی آیا کہ یہ کچھ ڈرگس بھی یوز کرتی تھی مثلا یہ کوکین کا یوز کرتی تھی اور پھر یہ پتا چلا کہ یہ اس ڈرگ کی پرابلم کی وجہ سے اس میں اوائڈنس بہت زیادہ آگے ہوئی تھی کہ آپ کو پتا ہے کہ جو ڈرگ ایڈکٹس ہوتے ہیں چاہے وہ ہیروئن کی ایڈکشن ہو چاہے وہ میراوانہ یا ہیش کی ہو چاہے وہ کوکین کی ہو چاہے وہ الکوہل کی ہو کسی بھی چیز کی اگر ایڈکشن ہے تو وہ انسان میں بہت زیادہ اوارڈنس پیدا کر دیتی ہے کہ انسان ایفرٹ نہیں کرنا چاہتا وہ شارٹ کٹس ڈھونڈتا ہے اپنی زندگی میں اسی طرح جب مزید پروپ کیا گیا فلپس کو تو یہ بھی پتا چلا اس کی ہسٹری میں کہ اس کو ماضی میں یہ دو تین دفعہ جیل بھی ہو چکی ہو آئی ہے اور جیل کیوں ہو گئی کہ یہ ایک دو دفعہ پکڑی گئی تھی کچھ دکانوں سے چیزیں چوری کرتے ہوئے تو یہ, یہ جو تصویر فلپس کی جو ہے یہ ایک ایسی لڑکی کی تصویر ہے جس کو مختلف پرابلمز اس کی زندگی میں تھیں اور وہ جو پرابلمز تھیں انہوں نے اس کی سوشل لائف کو بھی اس میں بھی انٹرفیئر کیا اور آکوپیشنل لائف جو اس کی کیس میں جس کا تعلق اس کی اسٹڈی سے تھا اس میں بھی انہوں نے انٹرفیئر کیا اور اس وجہ سے یہ ایکڈیمکس میں اس کی جو اچیومنٹ تھی وہ افیکٹ ہو گئی اور اس کا پھر جو جو کیا گیا وہ اینٹی سوشل پرسنالٹی ڈس آڈر کا تھا اور ڈرگ ڈپینڈنس کا ڈائگنوسز اس کے کی لیے کیا گیا تو اگر آپ اس کرائٹیری کو کے حساب سے چیزوں کو دیکھیں ڈسبلٹی ڈسفنکشن کا جو ڈیفنیشن ہے تو آپ کو ان دونوں کیسز میں نظر آئے گا کہ کچھ نہ کچھ ایب نارمل بہیویئر واز پرزینٹ ریچرڈ کے کیس میں اور فلس کے کیس میں دونوں کیسز میں واز ایب نارمل بہیویئر اور اس ایب نارمل بیہیویر کی وجہ سے یو نو دے ویٹ دی کرائیٹیریا آف ہیونگ مینٹل پرابلمس تو یہ جو یہ مختلف انداز ہیں ایب نارمیلٹی کو دیکھنے کے اور بہت امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے ایز کلینکل سائیکالوجسٹ کہ ہم اس ڈیوینس کو یا اس ایب کو ایک پورے طرح سے ایک ایک ٹوٹل پرسپیکٹیو میں دیکھنے کی کوشش کریں اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ چیز شروع کیسے ہوئی کیا فیکٹرز ہیں کیا ایسے ویریبلز ہیں جس کی وجہ سے یہ پیدا ہوئی اور اس کا آگے سولوشن کیا ہے اس کا ایک ایڈوانٹیج میں آپ کو بتانا چلوں گا سب سے بڑا ایڈوانٹیج اس کا تو یہی ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ واضح ایک دم واضح ہو جاتی ہیں اور جب ایک دم واضح ہوتی ہیں تو پھر ان کو رائٹ اوے ان کی ہیلپ بھی کی جا سکتی ہے لیکن مسئلہ جو آ جاتا ہے وہ یہی آ جاتا ہے کہ جی یہ کرائٹیریا جو ہے آکوپیشنل ڈسفنکشننگ کا کہ جی کتنی ڈسفنکشننگ ہو تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ نارمل بیہیویئر ہے اور کتنی اور کس لیول پر فنکشننگ ہو تو ہم اسے کہیں گے یہ نارمل بیہیویر ہے یہ ایک سوال یا ایک ایشو جو ہے اس اس ڈیفینیشن کے ساتھ کانسٹنٹلی ہم میں چلتا ہے تو یہ یو you نو know, یہ سب کچھ جو ہے یہ جو سچویشن جو بنی یہ واٹ ڈز دس لیڈ ٹو اس سے جو چیز واضح ہوئی وہ یہ واضح, یہ ہوئی کہ یہ جو تین انداز یا تین پرسپیکٹیوز اب نارمل بیہیویر کو دیکھنے کے اور پھر جن کا میں نے ذکر کیا ہے ان یہ کوئی پرسپیکٹ نہیں ان میں, ان میں کچھ کوتایاں اور کمی بھی ہے ہر وہ ہر وہ اپنا جو آپ کو لگتا ہے ڈیوینٹ ہے یا جہاں پہ کانفلکٹ ہے وہ ایب نارمل کی میں آپ کو نہیں لے جاتا تو اس لیے ذہن میں آئی تھنک یہ رکھنا بہت ضروری ہے के, के what is, you know, abnormal behavior. Now I want to talk mental illness. Ki. Mental illness, this definition I will tell you, mental illness jo hai, ye DSM -4 ke ke is a clinically significant behavioral or psychological syndrome or pattern that occurs in an individual that is associated with present distress, for example, a painful symptom or disability, that is impairment of one or more important areas of functioning or with a significantly increased risk of suffering, death, pain, disability or an important loss of freedom. This definition of mental illness ki hai, is one of the most important things to keep in mind I think it is very important to keep in mind that if event or such situation کے بیہیوئر کے اراؤنڈ نہ اسٹیبلش کی جائے جو ایک نیچرل ایونٹ کے کی وجہ سے ہوا ہو اس کی مثال میں یوں دوں گا کہ لٹ سے ایف دیر از اے ڈیتھ ان دا فیملی اگر اگر کوئی بہت قریبی کسی شخص کی آپ کی فیملی میں فوت کی ہو گئی ہو تو اس کی وجہ سے اگر آپ یو نو ڈپریس ہوتے ہیں یا سیڈ ہوتے ہیں یا آپ کا دل کھانا کھانے کو نہیں کرتا یا آپ کی نیند ڈسٹرب ہو جاتی ہے تو پھر یہ ایک ایسی کنڈیشن ہے کہ جو کہ از آف اے نیچرل کنڈیشن از ناٹ اے پیتھولوجیکل کنڈیشن تو یہ ڈفرینسیشن جو ہے یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے کہ آیا جو آپ کی کنڈیشن آئی ہے وہ کسی نیچرل کوز کی وجہ سے آئی ہے یا کسی ایسی چیز کی وجہ سے آئی ہے جس کا تعلق آپ کے صرف اندرونی سوچ یا کسی اندرونی وجہ سے ہو ایک دو چیزیں جو بڑی نوٹیبل ہیں اس ڈیفینیشن کی وہ میں اس وقت ذکر کرتا چلوں اس سے پہلے کہ ہم آج کے سیشن کو لیکچر کو ختم کریں وہ یہ ہے کہ یہ جو مینٹل النیس کی ڈیفینیشن ہے اس میں جس طرح آپ نے دیکھا نا پہلے تین قسم کے پرسپیکٹو میں نے آپ سے شیئر کیے تھے بتائے تھے یہ جو ہے ڈیفینیشن یہ ایک سنڈرم کے حوالے سے چیز کو دیکھتی ہے جب تو ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ایک گروپ آف آف بہیویئر جو کہ اب نارمل ہوتے ہیں مثلا اگر ایک شخص جو ہے اس کو میجر ڈپریشن ہے تو میجر ڈپریشن میں چار ویریبل ہونے بہت ضروری ہیں جس میں سے پہلا ڈپریس موڈ کا ویریئبل ہے دوسرا یو نو سلیپ پرابلم ہے تیسرا ایپیٹائٹ کی کمی کہ بھوک کا نہ لگنا ہے اور چوتھا سویسائیڈل آئیڈیشن ہے اگر یہ چار چیزیں آپ کو آپ کے کلائنٹ میں یا کسی شخص میں نظر آئیں تو پھر آپ اس کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں دیٹ ہیز اے میجر ڈپریش میجر ڈپریشن لیکن اس ڈیفینیشن کے حوالے سے مینٹلس کے کرائٹیری کے حوالے سے اگر اس میں دو یہ فیکٹرس موجود ہیں اور دو نہیں ہیں اور وہ یہ دو جو موجود ہیں وہ چاہے جتنے مرضی ڈسٹربنگ کیوں نہ ہوں پھر وہ ڈائگنوس آپ میجر ڈپریشن کا نہیں کریں گے آپ یہ ضرور کہیں گے کہ yes the person needs help the person is experiencing ڈپریشن or lack of sleep لیکن آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس کو میجر ڈپریسو تو یہ اب اینڈ میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ جو سب سب جو انداز تھے یہ بیسیکلی ایک ایفرٹ ہے کلینکل سائیکالوجسٹ کی طرف سے کیا چیز ہے یا کیا وہ ویریبلس ہیں یا وہ کیا کمبینیشن آف ویریبلز ہے کہ جب وہ کس حد تک موجود ہو تو ہمیں ایک مینٹل یا ایک سائکیٹرک diagnosis کرنا چاہیے اور اور کس اور وہ کس ڈگری میں چیز موجود ہو تو ہمیں کرنی اس کو ڈائگنوز کرنا چاہیے اور اگر اس سے کم ہو تو پھر ہمیں اس اسے ڈفرینٹلی ڈیل کرنا چاہیے تو اس کے ساتھ میں آج کا جو سیشن ہے اس کو ختم کرتا ہوں انشاء پھر اگلے لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ